مفتی صاحب جناب میرا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں دین اسلام کی خدمت کے لیے ایک مسلمان عورت یا مرد کے کیا فرائض ہیں براہ مدینہ اس پر ذرا روشنی فرما دیجیے جزاک اللہ ہے منیر بھائی مسلمان خود ہو جائے تو جو اس پر حکام و, و نواحی, ہیں وہ پر عمل کرے نواحی سے ہے اور لوگ لوگوں کو اس کا حکم کرے مال جان سے, سے جو دین کے لیے خدمت کر سکتا ہے وہ کرے جتنا اللہ نے اس کو مکلح بنایا ہے جتنی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے لا اللہ وصحا اللہ, اللہ جل مجید کریم یہ بھی نہیں فرماتا کہ طاقت سے زیادہ میں ایک من کا بوجھ اٹھا سن ہوں تو مجھے قیامت کے روز یہ نہیں ہوگا کہ تُو نے شار من کا بوجھ کیوں نہیں اٹھایا تو شریعت کے لیے دین کے لیے جو آدمی اپنے طور پر کر سکتا ہے قرآن و سنت کی خدمت وہ مال سے جان سے رزق سے وقت سے باتوں سے ضرور کرنی چاہیے میں نے جیسے پہلے کیا شار فرمایا ان الانسان انسان لفیق حسر ان الانسان انسان لفیق زمانہ زمانۂ پاک مانا نبوت کی قسم میں انسان جو ہے وہ سارے میں ہے مگر جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمار کیے وہ تبصمل حق پر قائم ہے اور حقی نصیحت کرتے ہیں نصیحت کرتے ہیں وہ تو صبر کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی صبر کے لیے کہتے ہیں تو یہ ایک بظاہر چھوٹی سی یعنی سورہ مبارکہ ہے لیکن اگر آپ اسٹیر میں جائیں تو انسان کی پوری زندگی کو یہ گھیرے ہوئے ہے تو اس کے پر میرا خیال ہے کہ اسلام کی مسلمان کی پوری زندگی اگر وہ آقا کریم اکا قریم سلطنت کی سنتوں کے مطابق ہو جائے اور جو وہ کر سکتا کرے تو اگر جس چیز کی سمجھ نہیں آتی اسے بات کو ہم کو سمجھ نہیں آتا ہم اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں یہاں کسی دوست کو نہیں آتی تو ہم سے پوچھ لیتے ہمیں آتا ہوتا تو ہم بتا دیتے تو اسی طریقے سے جو جو فرائض معلوم کرتا جائے آدمی عمل کرتا جائے آہ آہ